بلکہ میں نے انہین اور ان کے باپ دادا کو بنا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا